حمبرس <تصح> چودہ سے ہے وَعنت اللہ قالا دونوں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منی ابھی جو دعویٰ کرے اپنے والد کے علاوہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی جی یہ میرا باپ ہے وہ ہوا اور وہ جانتا ہو انا غیر ابھی ہی اس کا باپ یہ نہیں ہے جی میرا باپ نہیں ہے میرا باپ کوئی اور ہے لیکن پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا باپ ہے جنت علیہ حرام تو اس پر جنت حرام ہے جنت حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اس طرح کرنا حلال ہے کہ اپنے اپنا نصب کسی اور کی طرف منسوب کرنا کہ یہ میرا باپ ہے اور اس طرح کرنا حلال ہے تو ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذجر فرمانا چاہتے ہیں ڈانٹ دبت کے لیے فرمایا کی جنت اس پر حرام ہے تم ایراز نہ کرو اپنے آبا سے اپنے والدین سے جس نے اپنے والدین سے اپنے والد سے ایراض کر لیا تو اس نے کفر کیا نعمت مراد ہے نہ شکری کی یا پھر اوپر کا مطلب کپار کے ساتھ مشابہت اس میں اختیار کر لیبی اللہ عنه انہو سمع صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاد فرماتے ہوئے سنا رضی اللہ تعالیٰ نے جو عورت کسی بچے کو داخل کرے ایسی قوم میں ملئی سمن جو اس میں سے نہیں فلعت مین اللہ فی سی یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی عورت نے حرام کام کیا اور پھر بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کر دیا یہ مطلب ہے تو فلعی ست مین اللہ فی سی تو وہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک کسی گرجے میں ان کسی پیچھے میں نہیں ہے یعنی اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے جنت ہوں اور اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل ہر گز نہیں کرے گا جیسے وہ نیک بندے داخل ہوں گے نیک لوگ مستقی لوگ اللہ کے داخل ہوں گے جنت کے اندر ویسے یہ داخل نہیں کرے گا اللہ ان کو وَأَيُمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ اور جو جوش انکار کرے جہاد کا من انکار کرے والا اپنے بیٹے کا یعنی بیوی سے بچہ پیدا ہوا اور کہنے لگا یہ میرا نہیں ہے وہی اندر حالانکہ وہ اس کی طرف ہے یعنی اس کو معلوم ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے اور پھر کہہ رہا کہ نہیں یہ میرا نہیں ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ میرا بچہ ہے تو پھر جب اللہ مین اللہ اس سے پردہ کرے گا اللہ پردہ کرے گا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنا دیدار نصیب نہیں کرے گا اور کیا کرے گا اللہ رسوا کرے گا اگلی پچھلی تمام مخلوق کے اندر اس کو رسوا کرے گا یعنی میدان حشر میں جب پچھلی پچھلے جو لوگ گزر چکے وہ بھی جمع ہوں گے اور آنے والے لوگ جو جمع ہوں گے ان کے درمیان اس کو دلیل اور رسوا کرے گا ابن عباس رضی اللہ عمال صلی اللہ علیہ ایک آدمی آئے نبی صلی اللہ کے میری بیوی بی بی کسی چھونے والے کے ہاتھ کو جھٹکتی نہیں رد نہیں کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تل لکھا اس کو طلاق دوا کہنے لگا میں اسے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو, کو ابود نے اور, نسائی نے روایت کیا اور امام نسائی فرماتے رفعو ایک راوی نے تو اس مدد تک پہنچایا اور حدیث کو متصل کیا ہے اور ایک راوی نے متصل نہیں کیا لمبی عرصہ فرمایا کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں یعنی متصل نہیں ہے بلکہ منقطع ہے حدیث تو ہے ثابت کا مطلب متصل نہیں ہے منقطع ہے یہ جو آدمی نے کہا لا لات میں سے یعنی وہ رد نہیں کرتی کسی چھونے والی ہاتھ کسی چھونے والے ہاتھ کو یعنی یہ عورت حرام میں مبتلا ہے تو پھر سوال دین میں آتا ہے کہ ایک حرام کام کرنے والی عورت کو کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اجازت دی کہ جب اس سے محبت کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اجازت دے دی کہ اس کو روکے رکھ لو حالانکہ وہ عورت تو حرام کی مرتکب ہو رہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ زانیہ عورت کو زانیہ عورت کا شوہر کے ہاں رہنا یہ کبھی نہیں ہے تو اس وقت جب شوہر سختی کرنے والا ہو اور اس کی سختی سے وہ حرام کام سے باز آ جائے وہ عورت حرام کام میں آئندہ مبتلا نہیں ہوگی ایسی سختی کرتا ہو شوہر تو پھر جو ہے وہ شوہر اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے کیوں کیونکہ بعض اوقات طلاق دینے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بیوی بی کو پاس رکھ لے کیوں اگر تلاش دے دے گا تو پھر زیادہ اندیشہ ہے اس کے حرام میں مرتکب ہونے کا تو اس لیے یہ برا نہیں ہے ایسی عورت کو رکھا جائے اگلی حدیث میں تھوڑی سی بحث ہے وہ انشاءاللہ کل کر لیں گے اور, اور کل سے انشاءاللہ شاء ہوگی چھ سے سات بجے تک آ سکتے ہیں نا کل چھ سے سات جی جزاکم اللہ خیر و واسن جزا السلام علیکم و